میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے نظر جکا لو سروں کو جکا لو آنکھیں بند کر لو ہاں مدینہ دیکھنا ہے تصوری تصور میں اس کے لیے آنکھ کھلی نہیں آنکھ بند ہونی چاہیے آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے لیے ہے میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے ذہن تیرے تصور کا محتاج ہے اک نگاہ کرم بس میری لاج ہے لاج میری نبھانا تیرا کام ہے مجھ کو در پیش ہے تو تن مگر چل پڑا دو مدینے چل پڑا ہو بدینے چاچن بل بگ چل پڑا ہودی میرے چاچن بل بگا جبا ہم کو چند پواچا دی چل پڑا ہو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اے, اے تصور ہی تصور مدینے کی طرف چلنے والوں کتنا مبارک کتنا پیارا سفر ہے دنیا میں کئی سفر ہوتے ہیں مگر اس سفر کی بھی اپنی بات ہے منزل پر پہنچنے کی اس سفر میں جو بے قراری ہے کہ بس جلدی سے سر کے سمٹ جائیں اور ہماری گھاڑی ہمارا یہ کافلہ بس جلدی سے مدینے مدینے منورہ کی پاکیزہ سرزمین میں پہنچ جائے مگر سفر تو سفر ہے ہمارا کارواں ہمارا یہ قافلہ یہ مدنی قافلہ مدینے کی طرف رواں دوا ہے اطراف میں کس قدر نورانی یہ سفر ہے آپ آس پاس تصور کرے تو صحیح یہ رگستان یہ ہوائیں یہ مٹی یہ مناظر کس قدر دلکش ہے نہ کوئی آبشار وغیرہ نہیں ہے نہیں مگر ایسا لگتا ہے کہ اس کے ذرے ذرے میں نور ہے اس کے ذرے, ذرے میں ایک برکت ہے ایک رونق کے کشش ہے اور ہم چلے برتے ہی چلے جا رہے مدینے کی طرف اور یہاں سے مطلب ہم ہمارا سفر مدینے کی طرف روا دوا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد تصوری تصور میں ہم ایک ایسے مقام پر پہنچنے والے ہیں جہاں پر دور سے مسجد نبی شریف کے منارے نظر آتے ہیں مگر جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں یہ احساس بھی دل میں پیدا ہو رہا ہے کہ میں گناگار سیاہ کار مد کے در دولت پر حاضر ہونے جا رہا ہوں میرے پاس تو کوئی نیکیا ہی نہیں میرے پاس تو کوئی ایسا ذخیرہ ہی نہیں ہے میں آکا کی بارگاہ میں کیا تحفے میں پیش کروں گا چل پڑا ہوں گے سن, جیتا، سن سن سنجی سی تارا جو باری میں ہے سن سن الحمد الحمدللہ, الحمدللہ، تصور تصور میں ہمارا سفر سوئے مدینہ روا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ روح پہرے نکل جائے گی وہ مدینے کی طرف پرواز کر جائے گی ٹھہر جا ٹھہر جائے روح مستر تو نکل جانا مدینے میں ٹھہر جا رو ہے مستر تو <laughs> مگر چل چل چل چی بہ بھیا اب لو اب تلسری سن لو اب آنے ہے آنے والا ہے السری سن میمار چھو چم چمو چم پوریا ڈول پھر دے دون پہ رسول وہ مدینہ آنے والا ہے وہ مدینہ آنے والا ہے کا کا مدینہ سنبھل کے پاؤں رکھنا ظاہر ہو شہر مدینہ میں ہاں مدینہ آنے والا ہے یہ وہ یہ وہ مدینہ ہے یہ وہ گلیاں ہیں آنے والی ہے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگے پیر پھرا کرتے تھے اب بغیر سواری کے چلا کرتے تھے یہ وہ مدینہ ہے جہاں میرے آقا کا روزہ ہے سنبھل کے پاؤ رکھنا ظاہر ہو شہر مدینہ میں کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بے کار ہو جائے کہ اونچی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے ہمارا کھندا وجود متیری کی طرف بڑھ رہا ہے مدینے کی طرف بار رہا ہے مد... اے لیجیے اے لیجیے اے لیجیے ہمارا گندہ وجود سچ مدینے مناورہ میں داخل ہو گیا ہائے ہائے ہائے ہائے میرا گندہ وجود اس پاک سرزمین میں داخل ہو گیا یہاں کی نور نور نور نور نور نور, نور اور دار فضاؤں کو ذرا محسوس تو کرو ذرا دیکھو تو صحیح ذرا سنگو تو صحیح مدینے کی خوشبو آپ کو محسوس نہیں ہو رہی کیا مدینے کی رونق آپ کو محسوس نہیں ہو رہی یہ کیسی کیسی خوش قسمتی ہے کہ میرے جیسا میرے جیسا گناگار میرے جیسا سیہاکار کار کے مدینے میں تصوری تصور میں پہنچ گیا ذرا ٹھیری ابھی ابھی آقا کے روزے پر کیسے جاؤ تھوڑا تازہ وضو کر لوں ہاں مدی نے پوچھے ابھی اب تازہ وضو کرے تازہ کر کرے کپڑے پہنے نئے کپڑے پہن کر عمدہ خوشبو لگائے ٹھیک ہے میرا اپنے ظاہر کو توچا کرو میرے آقا کو خوشبو پسند ہے خوشبو لگاؤ میرے آقا کو سفید رنگ پسند ہے میں سفید کپڑے پہنو میرے آقا امام والے میں سر پر امامہ سجاؤ پوری ایک مٹھی داڑھی میرے چہرے پر سجی آنکھوں میں کھا کے بدیلا لگیو ہو جماعت کے لوہ کا لکھا نظر آئے جو نقش پا لگا ہو گبار آنکھوں میں میٹھے مٹھے, مٹھے سناوی بھائیو اب وہ وقت ہے کہ آئیے آکہ کے روزے کی طرف بڑھتے ہیں آکا کے گنبد خزرا کی طرف بڑھتے ہیں چلتے رہیے تصوری تصور میں چلتے رہیے تصوری تصور میں چلتے رہیے چلیے اور آگے بڑھیے تھوڑا اور آگے بڑھیے اور اور تھوڑا آگے بڑھیے آقا کے قدموں کی طرف سے حاضری دینی ہے آقا کے کے انوار انور حاضری دینی ہے باب جبریل کی طرف سے حاضری دینی ہے اور ہم آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آقا کے روزے انور کی طرف بڑھ رہے ہیں ہاں ہاں ان کریم ان کریم کچھ ہی دیر رہ گئی ہے آنکھوں کو جھکا لو شرمندہ شرمندہ آگے بڑھو یہ کہتے ہوئے آگے بڑھو بڑا چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانے میں آقا نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ میری دیوانگی کی تم خدا را لاد لے لاکاب <تصفيق> <تصف> میرے دیوانا لاج رکھ لینا تمہاری انجمن میں ہے سبی سنجیدہ سنجیدہ اے لیجئے اے لیجئے تھوڑا اور آگے بڑھئے نظریں جھکا کر رکھیے سر کو جھکا کر رکھیے ہم جیسا گلاگار امام الانبیاء محبوبے کی میریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر دینے کی کوشش کر رہا ہے تصور جو بڑھتے رہیے یہ گھمیے دورہ سا سیدھی جانب گھمیے یہ ریکی ہے یہ ریکی ہے کا گمبت خزرا یہ جگ بگاتا گمبت خزرا تصورت تصور میں تصور دیکھو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے لُكَ شَفَاعَتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْأَلُكَ ساری دی دی نظر ہے مو تا جا جن سنجن ہے ہارو میرا مہتا تا جن سرجن ہے میرا سر جن جو سر کراج چل جل ج کچھ بھی گنہ نہ پا ہوتاج جزرے ہیرا ہوتاج جز اپنے آسی کو گڑ پڑ کر